نمبر چودہ وہ کہتے ہیں اور یہ آج کل جو یہ تھوڑے سے مسئلہ ہوا ہے اس کے متعلق یہ غلط فہم یہی ہے کہ ہم برائی کو ہاتھ سے روکنے, روکنے والے ہیں یہ سینما ہال بدکاریوں کے اڈے شراب خانے ویڈیو سینٹر وغیرہ کا خاتمہ کر کے ہی رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے جان چلی گئی تو ہم شہید ہیں ہم اس بدکاری کو اپنے ہاتھ سے روکیں گے میری گزارش یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ برائیں ہمارے ملکوں میں موجود ہیں لیکن بدکاروں کو روکنے کے لیے حکمت عملی ضروری ہے اور اس قاعدے کو سمجھنا بھی ضروری ہے اگر انکار منکر سے منکر بڑھ جاتا ہے تو انکار منکر نہ کرو اگر کو اگر برائی کو روکنے سے اس سے بڑی برائی آ جاتی ہے امت میں تو اس چھوٹی سی برائی کو ناروں کو رہنے دو سینما منکر ہے زنا منکر ہے لیکن اس سے بڑا منکر ہے قتل عام عثمان کو خون ریزی یہ سے بڑا منکر ہے امن و امان کا خاتمہ یہ سے بڑا منکر ہے تو اگر اس طریقے کا منکر آپ روکنا چاہتے اور بڑا منکر امت میں آ جاتا ہے تو آپ اپنے ہاتھ روک لیں اور اس منکر کو تبدیل نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑا ظالم سب سے بڑا بدکار سب سے بڑا کافر سب سے بڑا ظالم سب سے بڑا نافرمان فرعون کسی کو شک ہے کسی کو شک نہیں الحمدللہ کفر منکر ہے ظلم منکر ہے قتل منکر ہے زدکاریاں منکر ہیں نا منکر ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے دو پیارے پیغمبر علیہ مساد موسا اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا پھر کی طرف کیا حکم دے کے بھیجا اپنے ہاتھ سے اس منکر کو دور کرو کیسے منکر کو دور کرو فقول جا کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور جب بات کرو نرمی کے ساتھ بات کرنا اور تھے تک او یقین ہو سکتے وہ نصیحت پالے یا اللہ تعالی سے ڈر جائے کیا آج ہمارے مسلمان بھائی جو ان بدکاریوں میں مبتلا ہیں وہ فرعون سے بھی گئے گزرے ہیں کیا خیال ہے گئے گزرے ہیں نا آپ ہاتھ سے روکنا چاہتے ہیں چاہے قتل ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور اللہ تعالی نے یہ راستہ بیان کیا ہے انکار منکر کا ایک یہ راستہ بھی ہے یہ حکمت عملی ہے نمبر تین اللہ تعالی نے مشرقین عرب کی بدکاریاں اور کفر کے باوجود بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لتس سبحان اللہ جو ہم جرم کر رہے ہیں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا اور جو آپ عمل کر رہے ہو ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا کیا نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرم کرتے تھے صحابہ کرم جرم کرتے تھے لیکن لفظ دیکھے نرمی دیکھیں لفظ میں کافر جانتے ہیں کہ وہ جرم وہ, وہ جرم ہم ہیں جرم وہ نہیں کر رہے لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی اس طریقے سے حکم دے رہے ہیں تو کافر کے دل میں بات بیٹھی ارے یہ کیسے لوگ ہیں یہ الفاظوں کی نرمی تو دیکھیں کہ جو جرم ہم کرتے ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا بات تو ٹھیک ہم سے نہیں پوچھا جائے گا پوچھا انہیں سے جائے گا لیکن کیا یہ جرم کر رہے ہیں شرک کو توڑنے والے بدکاری کو ختم کرنے والے مردار جانوروں کو کھانے سے روکنے والے زنا کو ختم کرنے والے ظلم کو ختم کرنے والے کیا یہ مجرم ہو جانتے کہ جب ہرکل ہرقل نے شام میں ابو سفیان سے اسلام سے پہلے سوال کیا صحیح بخاری کی حدیث نمبر سات غالباً حدیث نمبر سات ہے صحیح بخاری کی ذرا دیکھنا اس حدیث کو حدیث کے آخر میں ہے ابو سفیان کو آگے کھڑ کر دیا اور پیچھے جو باقی ان کے ساتھی تھے ابو سفیان نے ابو سفیان نے کہا کہ اگر اسے کھڑا کے آگے کہ میں سوال کروں گا اگر جواب غلط دے تو پیچھے والے سر ہلاکے مجھے بتائیں کہ غلط کیا ہے جھوٹ بول رہا ہے ابو سفیان نے کہا کہ اگر ایسا نہ کر تو میں کہیں نہ کہیں جھوٹ بول دیتا لیکن میں پھنس گیا جھوٹیں بول سکتا تھا میں ابو سفیان سے جو بھی سوال کے دس کے قریب سوال کیے ابو سفیا نے جواب دیے ہاں آخر میں سر کہتا ہے اگر تم نے سچ کہا تو اللہ کا نبی ہے اور جہاں پر میں کھڑا ہوں اس جگہ کا مالک بن جائے گا اور اگر میں یہ کر سکتا تو ان کے پاؤں دھو جا کے دھوتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ روم کا بادشاہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھونا چاہتا ہے ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ کس خاندان سے ہے وہ بیان کیا اخلاق کیسا ہے جھوٹ نہیں بول سکا ابو اسفیان مان چکا تھا اپنے دل کے اندر کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم مجرم نہیں ہے جرم کرنے والے نہیں ہیں جرم کرنے والے تو ہم لوگ ہیں بہرحال تو یہ طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں صورت عدی عوربی کا بالحکم مول مول حسن ہے مج المبل حسن اب ہاتھ کا کہاں پہ آ گیا اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا چاہتے ہو تو حکمت ہے موب حسن ہے جد حسن ہے اور جس حدیث کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے برائی دے کے ہاتھ سے روکے یا زبان سے یا دل سے میرے بھائی وہ آپ نہیں ہیں وہ آپ کے لیے نہیں ہے ہاتھ سے وہ روکے جو ہاتھ سے روک،, روک سکتا ہے اور یہ حکمران کے لیے اور جو ان کے نائب ان کے لیے حکومت کے لیے ہے جو طاقت رکھتے ہے ہاتھ سے روکنے کا یا گھر کا سربراہ ہے آپ گھر کے سربراہ ہیں آپ کے بچے نافرمانی کرتے کرتے آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دے دس سال کا ہو جائے تو اسے مارو مارنا ہاتھ سے ہے زبان سے ہے ہاتھ سے تو گھر کا سربراہ کے لئے حکم یعنی یہ حکم سب کے لئے نہیں ہے ان کے لئے ہے جو ہاتھ سے روک سکتے ہیں زبان سے ان کے لئے ہے جو زبان سے روک سکتے ہیں علما کا کام ہے اگر آپ زبان سے نہیں روک سکتے آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ برائی کو بڑھا تو دیں گے لیکن برائی, برائی کو کم نہیں کریں گے منکر اور بڑھ جائے گا آپ کسی سے بحث کرتے سگریٹ نہ پیو حرام ہے اس نے کہا بتاؤ کیوں حرام ہے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے مصیبت میں پڑ گئی کہ نہیں آپ انکار من کرنا چاہتے تھے اُلٹا آپ کے گردن میں آ گیا اس کا مطلب نہیں کہ خاموشی اختیار کرو علم حاصل کرو جو اس راستے پہ آنا چاہتے ہیں میرے بھائی علم حاصل کرو ور ان کے لیے چھوڑ دو جو اس راستے پہ چل رہے ہیں وہ عقیم اصلات نماز قائم کرو آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے پانچ وقت پڑھتے ہیں نماز پڑھنا آپ کو آتی ہے تو لوگوں کو نماز کے متعلق بتاؤ اور نماز کی طرف بلاؤ علم کے ساتھ ہے جہالت کے ساتھ علم کے ساتھ ہے. یہ کسی نے کہا کہ زبان سے من کو دور کرنے کے لیے آپ کو امام ابو ابہنیف امام مالک بننا پڑے گا وارگز نہیں جتنا آپ کو آتا ہے اللہ الہ الحدی بصیرہ یہ میرا راستہ ہے اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرت پر یقین علم پر نماز کے مسائل آپ جانتے ہیں بتائیں جو آپ نہیں جانتے تو آپ کہنا میں نہیں جانتا علم حاصل کر کے بتائیں لوگوں کو لیکن ہاتھ سے منکر کو دور کرنا اور خون ریزی کرنا مسلمانوں معصوم بچیوں کی و معصوم لوگوں کی جان چلی جانا صرف ایک سنیما ہال بند کرنے کے لیے یا چند فلم سیریز کو جلانے کے لیے یہ کہاں کا انصاف ہے نمبر چار کسی منکر کو مٹانے کے لیے صحابہ کرام کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے کیا صحابہ کرام زمان منکر ہوا کرتا تھا کیا نہیں کیا خیال ہے منکر تھا کیا نہیں تھا, تھا سب سے بڑا منکر کون کیا تھا ان کے زمانے میں شرک کو تو روکا جہاد سے روکا اور نہ فرمانے بدکارے جو مسلمان خود کرتے تھے قتل حجاج بن نصف ثقی اگرچہ حکمران تھا امیر تھا گورنر تھا لیکن قاتل تھا ظالم تھا صحابہ کرام نے کیا ہاتھ سے منکر کو روکا کیا اسے قتل کیا ابن اشیف کے فتنے میں ایک لاکھ بیس ہزار لوگ تھے ایک ایک بھی صحابی نہیں تھا صاحب نے روکا یہ فتنہ ہے چھوڑ دوست کو ظالم ہے تو اللہ کے حوالے ہے کہاں جا سکتا ہے نصیحت کرتے رہے ہاتھ نہیں اٹھایا یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے اب قتل کرنا زیادہ بڑا گنا ہے اور وہ بھی صحابی کا قتل زیادہ بڑا گنا ہے یا سینما ہال زیادہ بڑا گنا ہے زنا بڑا زیادہ گنا ہے کون سا زیادہ بڑا گنا ہے کیا آپ کی غیرت زیادہ ہے صحابہ کرام کی غیرت زیادہ ہے میرے بھائی بات جذبات کی نہیں غیرت کی نہیں ہے بات ہے اس دین کے علم کی ایمان کی بات ہے ان کے ایمان نے ان کے جذبات کو دبا دیا اور آپ کے جذبات نے آپ کے ایمان کو دبا دیا فرق صرف اتنا ہے نمبر پانچ بڑے عجیب بات ہے منکر کو مٹانے والے خود بڑے منکر کے مرتکب ہیں یہ بات اج کی ہے یعنی زنا ہو رہا ہے یہ منکر ہے اور خود قتل کر رہے ہیں خودکشی کر رہے ہیں خودکشی منکر ہے کہ نہیں منکر ہے عسمان کا قتل کرنا منکر ہے کہ نہیں منکر ہے دہشت گرد منکر ہے کہ نہیں منکر ہے یہ سارے کام کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں منکر کو ختم کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی تھوڑا سا جذبات سے نکل کر اپنا موازنہ کریں کہ کیا جو ہم جس منکر کے پیچھے پڑے اور ہم منکر کو دور کرنا چاہتے ہیں کیا ہمارے اندر تو کوئی ایسا منکر نہیں ہے جس کو پہلے ہم دور کریں پہلا سوال تو میرا ہوگا نا آپ کے بارے میں تو نہیں سوال ہوگا نا یا جو منکر تھا اس کو دور کیا نہیں پہلے تو یہ کہ میں کوئی م... کیا میں کسی منکر کا مرتکب تو نہیں اگر میں کوئی ایسا غیر عمل کر رہا ہوں منکر کر رہا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو روکنا چاہیے کیا خیر یہ ایک ہے کہ نہیں یہ نہیں کہ میں تو منکر پر مکر کرتا جاؤں دوسرے کے منکر جو ہے مجھے نظر آئے ان کو دور کرنے کے لئے میں بڑی جد و جہد کروں وہ اس کو جہاد کا نام دے دوں اور میں خود جو کرتا رہوں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے پھر اگر یہی راستہ پڑا میں پھر ہم آپ کو یہی گزارش کریں گے جو من آپ کریں آپ برقر نہ کریں پر کتنے کہ آپ ہاتھ سے روکتے ہیں ہم نصیحت سے روکتے ہیں تو یہ ہرگز بات درست نہیں ہے کہ اگر بدکاریاں نہ فرمانے کسی ملک میں ہیں تو اپنے ہاتھ سے اس بدکاری کو دور کرو گے آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے نصیحت کو حکمران, حکمران کو نصیحت کرنا مان جائے جیسا کہ پیارے پیغم اور میں فرمایا تو بات درست ہے اگر آپ کی بات ہوگی اگر نہیں مانا تو آپ کی حجت قائم گئی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخر ہیں الحمدللہ